على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى اللہ جی میں بسم اللہ معاہد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 جنہوں اللہ اقبال نے ہندوستان دا ابراہیم فرمایا حضور شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ ابد الحق محدس دہلوی بیٹے تحصیل القاری شرح بخاری دے خطبے کے اندر اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نو مجدد حکمران لکھے گل کوئی طویل عرصہ نہیں گزرن لگا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 جڑیاں بکواسا کر جان گے میں سارا تبصرہ کر کے میں ہر شاخ لیا یہ جڑے تقرر ہے یہاں کو تکلیف سننا تو دور کی گل ہے یہاں امامت جائز نہیں میں پہ آنا نہ دی امامت ہی جائز نہیں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 یہ سمجھا ہے انگریزی تہذیب کی ہے اور اسلام کی تہذیب کیوں ٹکر آپ انگریزی تہذیب تحریب, تحریب دا پہلو مانا سمجھو تہذیب کیوں آپ اگریزی کا بہت پہلے لفظ تہذیب تہذیب کا لوگ کوئی مانا ہوتا ہے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 اس کا بعد میں کتوں کیا ہے خما دفظا سما پھر یہ درجے کی کمی دستا لوگوں کے لحاظ کا جس دا مطلب ہے آلہ دور سب کو سہابل ہے پھر ہے تابعین دا دور لیکن پہلے دن اسمت کمی ہے درجے تابع، تبا تابعین دا پھر وہ پہلے نالوں پھر اتبا تباہ تابے گاٹ ہے تا کر کے نبی پاک نے پھر پھر فرمایا ہے یہ مطلب یہ نکلے کہ تصاویر جب اپنی اسلامی تحریب کا عروج ویکھنا ہو تو صحابہ متا نے کوئی نہ آ رہی ہوں اس دور اندر اس مبارک زمانے دلوقت دلوقت شکری حاصل سی اور کیا شہ لوگ مقصود صرف اور صرف آفرت اللہ عمارت نہ کوئی وہ گلی بازار بنا سو عمارتان سواری نہ کوئی انہیں گٹر بنایا نہ کوئی پانی گلازم کے دا نکاس کا بندوبست کیا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 گھر سجوزی تہذیب تین آپ دے دن دن تو سوکھ لفظائیے تہذیب اسلامی تہذیب بھی سوکھ بہن گے ہر کچھ اگریزی تہذیب دا, دا خلاصہ انگلش دا ایک لفظ ہے سیب کو تہذیب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 بولا دنیاوی معاملات دین, دین نفی کرو بلکہ مخالفت کرو اس کو دنیاوی معاملات کہڑے کہڑے حکومت پہلے نمبر حکومت سیاست کے اندر دین کوئی گنجائش نہ ہو بالکل اجازت نہ ہو دوسرے نمبر میشت روزی کما جلا ہر جائز نجائز کمانی نہیں اتنے بھی دیل نہ یہ بھی معاملہ تیسرے نمبر سے معاشرف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 قوم مراد ردی ہو گئی ہے ردی جیسے ٹوکرے کا گند ہوتا ہے ٹوکرے کا گند ٹوکرے کا گند جو بنیا اللہ دی کتاب کو ایک بات ردو سمجھ رکھ چکی لیکن میں کسمیا بیا بروج اور سوال دو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 دعوی کیتا ہے سابت ہو رہا کہ نہیں ہو رہا آلم اسلام کی دے حوالے گا اس مقدمے پیش لفظ سیکولرزم کا مانا اگریزا دتاب جا زندگی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 مالا بدلنے پہ سدا توری سی جی لو جناب یہ جب ہوں روٹ سکار میں درا تھا صبح کھول کے رکھ سکیا سونے رب نے فرمایا یقولون فرمائی کلو تی لم فسلو فہدرو اللہ فرما یہ آخر اگر تل ملے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 دونو بندی غیر مکلت میں جانی واہ بھی ٹولا یہ کھڑا تھی بریلوی بریلوی آتا دے کھاون سر ہے حرام ہے ایک چاول کھا حرام وہ آر دے کتاب تھلے پہ میں جو آیا آؤں لت ماری دے گئی ہے تھلو کتابیں مل لی میں دونوں کے اگے چیک کی میں کہوں کنویرو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 ہاں جی وہ سارا دین دے پاسے پاس گئے سارے رقبے وک گئے ہر شا ختم ہو گئی گھر پجڑ گئے جا کے ابھی اور لاہور جا بیٹھے ہاں جی ہر شاید دین تے کے اتنے مکا کے ہر شاید لا کے تے پھر دین بچایا سمجھ نہیں لگتی دی جڑے دین ایسی آپ بھی کما نے کیے کما کوٹھیاں کوٹیاں بنگلے گی کدھروں یہاں کل بن جی سمجھ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 حضوری جاری بی دنیا, دنیا سکیاں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 جنا لے باقی سب واسطے نبی پاک نو اللہ تعالی نے ازادی رسول بنایا ہے کہ میں اپنے محبوب نقت دبی رسالت دے اندر ساری نو رکھ لے سوال کا جواب سوال دے دیا نبی پاک ساری تعینات رسول ہے رسول کی شریت ہوں پھر جانوروں واسطے تو شریعت ہے کون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 por Porque... tempo مولا فرماندہ کا سدا کیا بندہ کمان کرتا ہے انسان کمان کر دہ ہے کیا آسائن آوارا چھڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کس انداز کا ہے یا سا بول انسان کا سدا انسان یہ کمان کرتا ہے کہ, کہ ہمیں سب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 اسلام ہو تین باہر کی نکلن دینا ہے میرے دنیاوی معاملہ سارے شریعت کو باہر کن مداخلت ہی نہ ہو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 تاکہ تیرے کم چ رکاوٹ نہ پاوے کسے پاس ویکھے ہی نہ تینو ہزار نہیں سی آدمی میں عقل دتی سی تینو میں کھوپے نہیں چڑ چڑایا لیکن یہ کے میری جاب دیا دسو جہ سونے رب نے جانور تیرا پابند کر چڑیا ہے وہ رب کی گا سمجھنے نہیں لگی گل دی نا کر کے سجنا آؤ جدو سونے نبی آن اعلان فرمائے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 مستفا دی شریعت حرم مچ داخل ہونے لگا ہے حوصلے میں آ کے خدا دت سبحان اللہ اس بار گاہو داخلے اجازت کوئی نہیں اس کا داخلہ ممنوع ہے سرکاری دفتر دو باہر لکھا ہوتا ہے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 اللہ <S Biggie language> <Scion films> تعالی مقام اللہ جنہیں ان پڑھانے دل رسول بھیجے رسول جو شان بیان کما رہے یہ جہاں ہیں اکل والے ان رسول نام کیوں پڑھے لکھے جڑے ہوا پلس تو تو تیزر پیا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 اپنی بند رکھ پر رکھ گل سی ہے بج پیوں دیا تا ہمارے بھی دو ہاتھ بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو اکھا بھی دو اکھری دالی دا اکھان کی گل ہو سکنا جی میرا بھی دو اکان کھوتے دیا بھی دو اکھان میری چھوٹیاں کھوتے دیا موٹیا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 ممنو سڈ نبی پاپنے جنہ دے اللہ مثال نہیں دے بولے نو نما شروع کروار ہے نبی کا حق پہنچتا ہے حق تُو ماجید. تُو ماجید. تُو ماجید. تُو اپنے, اپنے آپ کو روانہ آتا ہے کتے دیا پتھرا آپ نے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 یہ مشال <سؤال> دیتے بڑے بڑا اپنے کو جو چاہے یہ بات سرکار آج کی طرف کر جو حضور سرکار سن اللہ تعالیٰ کا نام دار ایک شخص ہے آرا پی کا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 خبراہ میں ایک عرب دی گوشت کیا کلباتی ماں پہ بس کافر پے رہے تب وہی لبا بھی آپ سے بولے بولے گا تو سکھا بولے بولیا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 اللہ و و قرآن فرمان رو تسا میرے خلیفے مسجود ملائک جا پہلا نبی سی دنیا دے اندر لہور تو پہلا نبی رشتہ حکم ہوں تھجا کرو اللہ کا خلیف ہے مطلب مطلب جیسے مننا کہ منوں دے اندر انسان دی عزت کم اچھا ہے تکرین کنی ہے کہ جب اللہ کے خلیفے ہے جب آخان گے لنگور دے اس لیے لنگور دا سر اچا ہو جانا انہیں آخنا پروفیسر صاحب بہت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 اے سبق صرف ہونا انگلش میڈیم سکول سکول نا نا. ہی ہوئے می میڈیم ہو امریکی می ہوں کتاب کی ہے میرے ہاتھ یہ تو میرے خیال سے ہر گھر دے بستے دے چی کیونکہ ہر بندہ آتا ہے اور نہیں بولی صاحب میرا دھی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 <laughs> यार जरा उड़ तू सही पढ़ सकता मेरे को जरा तू सही पढ़ सकता उठो सफर साहब समझो कर اردو صحیح پڑھ سکتا میرے کو اردو صحیح پڑھ سکتا بنیادی پہ سمجھانا سائکولرزماٹ سفر کتاب کا نام پاکستان سائنس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 सुनो सजनो फता शलीम जल्द नंबर चौदह इतने नहीं चिश्ती मुनादरा जित के बैठा अनवरू मदरफेद एक मुक्ति है इकमाल उन्हें अगले दिन चांद किया किसी दरवेश आखिया चिश्ती आखो आश्रम शाल भी शौकत साल भी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 اخر ترقی کے لیے انداز فکر سینسی ہو آلہ فرماتے انداز فکر سینسی رکھنے والا نیچری اور کافر ہے. اب کی درمیان سے ہٹ ہاں جاتا, آب آب جاتا آب آب ہے آلہ ہلو جاننے اور زور ملتے جاننے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 جا ساری زندگی دے کے لوے وہ کافر ہو گئے لیکن ایک فرن نہ ہندو آخے گا نہ سکھ آخے گا نہ عیسائی آخے گا نہ یہودی آخے گا ایسا بھائی ہے ہندو مذہب ہندو گرد مندر چڑ جے سکھانے گردوارے چل جائے عیسائی کے گرجے چی بڑے یہودیوں میں گد خانے میں بھی بڑھ جائے اپنی مسجد کی پلا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 ماڈرن ملہ سے انگریز okay. میری میری وہ ملا پیار ہے ماڈرن میری دہڑی سے رہتا ہے وہ بد انکار پر قائم وہ <تصفيق> بو oh, oh, انگریز میری دہڑی سے رہتا ہے وہ بدھ انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے جدو, دل تو جی جی دولو جدو دل میں خاندی دل تھی ندی موترما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 آزاد اسلامی ریاست ہمیں برداشت نہیں ہو پتا لگے پاکستان دوم میں شاہ جا کر سوال کرنا سنگیو ایک بربا رکھ دا میرے نام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 حکومت ملی کیوں ملی حوالے کی دا ہجمری امام ہلے سنگت امام مدر کی گل کرو سا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 यानी क्या मतलब ना त्योबंदी लिहाजी लिहाजी होती आखो, आखो दी लिहाज न्या त्योबंदी मलवंडो दीन ज्यादा सख्त यह कौम का प्यो یہ قوم دا پیو ایڈا گھر اپنی رکھتا نکلے اگریزان سکھانے ہندو بیٹھیے سارے بیٹھیے یہ ریتی جنا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 ساڈے پیو دی تھی بہت دنا ویڑا جنا ویڑا جنا ویڑا جنا یہ کن لاندھی تھے لکھے تھے نیوڑی باڈیا امریکہ کا نیوڑا بھٹ یہ لاندھی شادی تھمکائی بیٹھی ہے اصا کی دلے بغیر بھائی کا پتا ہی کوئی نیو در کسی نہیں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 سا ہی پیو جڑا بلی لندن کے اندر کام کرتا رہا تیو بندی کی کتاب جہی لکھی ہے جن لکھا ستہ والے کی شاندار پارو ہوا بندیاں نزدیک والی وہ بنتا جبر بنتا آ جی تک لنگر لگے گی لے لکھ دیانت لکھ لانت کل کے پیچھے والے کھلوتے ہیں لڑیارے اللہ, کی کی اے دے اللہ دے حضرت دماغے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 पास कियामी नजरिया कौ सफाज का का बड़ा बेकार ग्रुप जनरल कानून की बनया है दीदा दलेरी वेखो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 نہیںروڑا میرے کو پیا میں جی, جی؟ فون, فون کرنا نا یہ بندے میں سکے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 ये प्यो कौम का अपनी इसे धी हर एतवार लंदन सैनबा से फिल्म दिखावे प्यो का बयान सुनो जिसते मुल्क बैलता है नौकर नल्क बै मिलता है अका नौकर ज बन गया है सैकोलर है आ जाए तू की मैं की।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 سنو اے اِن دے خلاف دے چودری رحمت علی چوہدری رحمت علی جن کا رحمت علی مسلمان یہ ہے ہی نہیں مذہبی حکومت کے لیے ہے ہی نہیں میں پوچھنا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 بھائی ہے. نے لکھا ہے, اے نو سابت کیا ہے سننی میں ان دی کتاب چابت کیا قابل کتاب وہ آدھا پیا سننی میں آنا مسلمان ہی نہیں کتاب او بھی. او نے کیونکہ سکول پڑھا میں محمد عربی کا تین پڑھیا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 بننا یہ جی بننا ہے تو کند اٹھاؤ ولی بننا دے تو کند نہ ہو جی سریا جی پوچھنا ایماندار دسیا جے پردے تے چار دیواری کا حکم قرآن ہے یا کسی ہو میں کسی مت ختو نہیں پوچھنا تو آڑا پوچھنا ہو جاؤ کسے ہندو نو پوچھو ہندو نو پوچھو اسلام مسلمانوں دا اسلام اور پرتے دا حکم دینا جی. ہندو میری جانا سکھ بھی آکھے گا اسلام باقی حکم تو آخر, کہ ہم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 میں تجے تو پوچھنا جب اسلام اتر رہا نبی پاک فتح صاحب کرام نوچیا قبول ہے جی کہ نہیں واپس کر دیا بھائی دلال کو سابق رد کرنا, کرنا قبول کرنا یہ اختیار ہوتا ہے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 بڑے عشق نال تے بڑے شوق کے آقا محمد مستفا صلی اللہ علیہ وسلم لا والی بڑے استقبال کے لے کے آئیے ذرا درود پڑھو فسائیں گی ذات پہ <تص>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 چھوڑیاں چھوڑیاں پر نم نمین بنا پاج کمی لوگ اللہ تھوڑا سلامت رکھے پاک نوی چوریا چوریاں کرے اج رات بھی سنی اج رات مہاراج کی رات حضور کا انتظار نہیں کرنا تو خدا کی خدا ہی مقام ہے حاضر کری بیو میسر کی کیوں کہ کسی ہونے محدود کا ذکر ہوں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 Go eat a head, not